سبات لبلیس کیا دل اختر لبلیس لاظر الاسباب کی بعض الملائکہ شایتین و بعض شروب لبلیس یا خود دیو جنہا چپ جیس مجلس ملائکی ہو یا دل جیس سلاعین و دیو جنہا بعض ملائکونا دیکھر لبلیس یا آخر کنہا چھو دیکھر اہل خیر محضا وشو چھو پرسیدی اہل خیر دل محضا انہا دیکھر اہل شر محضا جو جو اللہ دے دي دے شرم دو جو اللہ دے جنو دی, دی نمن کر ان کے وجود دو مرائکو جناتنا من کرو اغیبا ذرت اگرانگی دیتے مشارہ چی خارج دو شر یو اللہ جب جیسا اللہ فی ذاکرہ دے اگرانگی اہل شر دے خارج دو شر مرناشو مصار مجاہد او ضخونہ دے کی خلافت شدے من المرائکہ دے کمن الجنات تو مستقرن نوادہ باعت دے حادث بکرہ جنات من المرائکہ دے بنا فجس اسنا بارش اسنا متصلشی باہدو مستقلانا وعدانا دا ملائکونا دے اندھا و جناتونا دے خراجہ دارد و قرآن دا رسول المعلمی کے کان میر جن دے و خزاقان عمر رفیہی جزئی دے جناتونا دے و سرکشی بو جس سزارا مستقلو کر دے جناتو کمچسو سرکشی ناغر شہدو اندھو کر دی زدائی سمک بارد جناتو گیر و سرکش جناتو گیر جلزکونا ورنونا انشاء دی تر شدا دا, دا اللہ دی مضحورا مطر مضحودين ولهم عذاب وعصب لا بيان دا صفاته دا إبليس فقال الناس مضحورا مطلوغا دا الله عز رحمتنا سلطة الاساس بقرار مريدا لعنهم لعنهم لعنهم فتمفردا لو قد تكون آذان العام أغايا ابتشاركي باتكه وفقده سلطة من اسرائيل ترعى الوسط في المال السساة ولم سوا وجمعه الجناثا مرساتا بغير قال فرسان والرجل ان هر قسم کوششوا الرجال دو احد الرجال پہ سزا به مصابن و تاجر متجرز لا احسن كل ذريهه رب بنياد ماں دوลาด وچ تے کوئی کر دے دم وہلہ قرین مگر اتنا جرم مدار بنا ایداراں تاں علی ہا بگوانا ذات اور ہر مشکل خبر خبر ما پیش کی اللہ تو تصاورن دا بہ ہدی کی پرشتھی ہے یہ مسرت کے نواں صبر میں پیو تو کہ نہ یہ بول توئی ما و جو نجو اندر اورے تو پیڈن اور ودا چل چہر اثر و زبان داخل فلاحات زمانو را رہے دنیا کو امور کی تغیر آ رہے اگر واحد والے پیو اور دا, دا, دا باب واحد ہے دے ما و جو راجو سدی سڑی حال متبو ہوں دا سال میں بیماری دا. مضبوپ انہوں نے سہر پشایا ہے کچھ ٹھپ ٹھپ مارا سہر سہر پشایا ہے آرامان تب بہو سہر پشایا ہے آر لبیدو ناسم ناپلو تجواب انہوں نے کہی لبیدو ناسم دائیو گو دیو اسہ حرامی طرف دفری کھی دیو لبیدو ناسم ناہوں نے آخر لبیدو ناسم ہمزا گلو نو ایک انہوں نے کہا دا سہر ایک بچی شکڑے دیو فیما زا دا سہر ایک بچ اما رسلا ان شكه قال ان مشتين ومشا قتل وجف طلادي طلادي زكري قدمن دقي ومشا قتل فكارون كثار کے مشا قا کارون کتان اباذ ابن شاددین رضی اللہ روا دی کے مشا تین مراد اکثر گمن جن کم میں سچ بمند کی سر وہی اور دا وی سے وہ تھی فگمن سے مشا دگمان سے کہ شراب کی جیسا نہ دریم چیز وجوب دی صلاۃ ذکرت با غونچے دکجو در کی وجوب دی صلاۃ غلاب دے و غناط غونچے دلر کاجل کے یاد رہیں تو نے اکون کتان او غلاب دکجری اس نے ادن کاجل اور اپنا ہوا در کا ما علیہ صحت جانواد جان کر تو اس نے تکلہ کم بھی باج اوران چاہیے اتے اوران کی ترتیب اوران کی الگ سن مرغا فقار بے واپس رانا فقار زرینہ رجا وہ مومنین تج کر واپس نخلہق وہ بدل کرے ان باول گانے اثر ہوتے نخلہق کجل نبی با نبیل رضوان قال شیطان چاہتے ہیں تو افسر چاہتے ہیں بعض کریں گے شیعاتین نمرات حیاتی اگرین تابین پھلی سے کی گئی تو میں جسروں دی پشاند سرور نمران راڈی تکوالی شوی دے اکھلا معلومت عربا تو کتنازم پدر سرادی دل بعض لیبلی سے شیعاتین شروع دے اللہ رغوص شیعاتین تو میں جسرور شیطان دے عند اللہ اس قلوب کین دا مستقر دے یہ الامر مستقبھا کمیاہ تشبیہ شیطان ذوالکیں علی شیطان مستباح ہے اگر مسلمانان اور بدعن کے وہ کفار بدعن کے ان الامر مستحبا کا چانی نے دیکھا الامر طبیعیہ مستقبھا تشبیہ شیطان ذوال کرے گی سے پہلے کمیات تشبیہ اور کی رہے شیطان سے لا تشبیہ بلص استحباح کے الناس کے حاضر شاہدین تم یہ سرور شیطانانی ان قبیح قریح المنظر وقلت استخرجتا اگا ما بے سحر تا رویس ضمیر دیت رجائے دا اولادے اگر ذکر گئی ساہر تا تا رویس ان خلق در زاہر لیکن اولا مانا اولادا استخرجتا رویس تا ما بے سحر او خلق در سرگن مانا دا قالا مالا ویسے اور سرواتل الذکر ایا ویس تو لا کوم روا تین اخراج دکل محلل دکل محلل لکہ او غیران کلا فکی نواذ نفی دین ہا ر خلق تن ظاہر ہو تو تدید داخل اند کوئی نہ حروف اکی با برجتو اخر بخرج تو داو در کلام دے تو دکل محلل اگر یہ جب نکین پید بار خلقوں نے ظاہر لکھا کہ داغل سے انتزو دی نے دیا اودا لبیر توری دیا دولہ تفصیلاتی دی انکرنے قائل اللہ ماہ ظاہر لکھلا خلقوں تا مانا دارا اودا مانا دا چمہا راوی نہیں ہے والمحال اخرج جونو روادکنے دی کتاب التبک برای شدار ویڈو قائل اللہ اما اللہ وقت شفار یللہ ارکی اللہ مانا علاق سے شفارہ کردائی وقشید تما خلقوں تا سجدن د خلکاغب شروع کی بدید خلق کا شرط دفا نہ کاروبار یہاں کہ شیعتین علاقہ تیرہ دیکھوں مقصود بیان شیعتین دائیوں نے شیعتین تڑی شیطان پا کھاکی پسٹ تسل دیو پا پریسر اس کا خاص پر چیزا محلق و تواہمی دیو و تواہمہ اطوال شیطان دا اس تو یہاں کئی علاقہ تیرہ دیکھوں پسٹ تسل دیو پا ساسمانی دریگوٹی یہ کھر دیکھوں تو چیز دریگوٹیا چیز محمود کا حیقت میں نے کہتن کی سائران سہر کے دریگوٹیا چیز سبب دا شیطان سبب سر کر دیما رضی کرنا دریا تا دریا کو دی یو عبد داد تر کو ذکر دا جماع خداد به وصیرا جماع فلا تر کو صلات دا صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم او تی از مو اج وہی ہر اوٹ مانے یعنی پزید لوٹ مانے مکانہ ادم جوی علی کن اندابے جی لا دین دے بندہ خداد فتا مرداں تھا او گل لوٹ دیکھ پی جو توب کرے ودش فلا ودشا نديم كيو تو ودش فار قدر تسليم يگني ودشا بيرسيك علا ك چه ديبدار شي شيطان وسوسيه ونمني وان الله تفيقركي وذكر الله ان جييو ابداد ترق زكر ياك يا الله رزي كميا ذكر راغنده پس استقامت الحمد لله الذي احيا بعد ما فرما بنا وري النشور تارين سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا اشتا الله اللہ علیہ وحدہ و لا شریک نحول اول مرک و نحول اولا کنشان قلید لیکن جی کم راضی ہے خدا میں اندھائی کریں تو اندھائی کریں آج جی کم ازکار دوکتی اندھائی کریں کتابوں نے کتابوں نے کتابی دو انسائی کتاب ازکار دنوگی نا نا نا جاکم ذکر معہود دیں راگر ہے فرد بارک چاہوئے فذکر اللہ انحل لک عقدت وإن توزع قضى داغر دم يد سيودا ان حلت عذتن بلا عذ ذا وضرب عليكم براني سيش بلا ودا فان صلى توفيق الله وركي منذ من حلت عذتن بلا ودا جاء تلك صلاه الله عقده باللها براني سي طوله ودي نواز بهان شيطان طيبا نذاتر شب سماکی تشعال نشيطان اللہ کو چیز کر حبیس النس کسلان دباب کی حبیس حضیب کی میں رنجن مقرر دائے سرے دے دا بارا شیطان کوئی دونے آجے تورش پہو دائی حتا کی داخل شب سباکی لیے دے مند سوامتی نفاتی سرے شیطان دے پہوکن کی بول کنی دی یا پی اوزو نہیں دی یا پہ محلول پہ حفیقات لیکن دے پہراک سکاک کئی نا گوڑوں پہی بول پہی کئی یا محمول دا کینے دے مجاز نا دائے علقاء دے و سوسیہ دے کلام پتہ سبنا پسوسیبا یا سولات وہ بولے کہ بولشی میں مثلا ان انتظار ہے سنوش باغوں کی مسامات بند کی و ستیف منذر پر کہل القاد معلوم ورا کہ بانگری چلتا سب سام دارم سام چی بنگا سنگا اللہ کیرتان ہوا بسم اللہ باردو ہزار سنا دلتا صلوط شیطان فنجل رجی ویانتا سنا محمد لنا قرنان علیہ السلام یا حروتا نبیہ نمی آمدہ قلقاء لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حوالی وشاندی بسم یا ہمارا قرب اللہ تعالی اللہ تعالی کا ہے کہ حدیث صالحہ اذا حدیث صحیح کی صحیح ہے بخاری ابو ذکر کی صحیح ہے بخاری فجتما دل مرجا اجتماع مشری فاضل तब वनवास मरालेले आदर का फल हचमन वले दादा मामा ने घटना वारिता तनायिका अमल नेला ने खाना दिशा हर दैंत और कर النبي दानोरा दैना یہ اس Rafael وقت رم گا رسول اللہ 중에 ایزائی دخائق ہے انہیں تفا löep91 لنے واپس انcile سربان وTeleikka آرام sOK بیر ہے ب آرام وضو شاتین با آدهم اور جوان راب scales پھوسنے اللہ magazine حضر ضرخورت بست آیاء رسول اللہ شکل اللہ وسلم دا lustی تمہیں قال يا دوله لا و و لا يا الله يا حبيبي والله انك جازمها تطوب يا اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وكان تصدقوا وتتساموا لا ليذروجين ليشتاور نادى الشيطان انتم رو النوم نادى الشيطان لصادق بمقابله ولا تي وهذا تنوي يا ايها الوجهاء هذا كان زمانا قالوا ان الشباب ينفروا نور ومتعلق بالفقره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كما يقول ما خلاك هذا ما خلاك هذا عطى يقول ما خلاك هذا ذا بالله يقول في يقول مرخله القضاء شانکول جی من خراب کذا من خرا سمجھنے مرے <سؤال> شایدی شایدین شایدین کی کتاب سند دو یا گی اگر فرد دخلف و شرک و مان سانی و اللہ شیطان لیکن خیر او شر دو لاللہ رضا و قدر خیلی و من اللہ تعالی خالد دا شر و شرم اللہ دے و خیدرہ دو امور دو انتصاب امتصاب شیطان یا نفس امارت کی کی کی ادبا لاللہ تا حضرت خالق یا اللہ دے دا امور دو شر اللہ تکی بحضلائید و صحابق من حضرت من اللہ انقضاء و انہا صحابق من سیطن و من نفسک ولا اريد ان لا وانا لا ادري فاني نوتيت واما كان لا يتاك ان اذكر اولا ان يمتنذبت تجاوز المكان الذي امر الله به فليت تنزلني مكان كنور ها, ها ان الفطر ها بنا. یا یا مکالم کرنے کا انما رزق القجامل زين الراوذي يا جن موجود زين الراوذي نور بيتن طلب وغات وغمدي در ملاوتي هذاك انا يا منجا بنات انا مقامات منزلان ناري اتى انا منجا قرن قال اذا استقنا الله عزت سر بن خليك مخالف بين الشهيدين الجو قدام يوبن فين الشهيدين وکی باونش پہ کی دیا رہا میں درا پڑی کہ وزا لذے گودن ان طرف چلو میں نہیں گجا تھا بتا نہیں جاے بتا لو بتا لوں والے بابا تو کر اسلام اللہ ورتی میں دروازہ پور قاضی نے ادھر ا کے تکے یہ وہ کام کرے بھانن نن ہوتی واولک بابا کا دروازہ پور کہ اول کر اسلام اللہ اوجے پوری کہ بسم اللہ کہ پوری کا وکی میں بات اجلال میرا موتا اگلے وہ والانقاده وبسم الله وحننا دعوا عرفان الله نور القرباني حضرت طلبوان شیکی کی بریمانی اور ادا تنا ناموں نے گیلانہ کرنا دراز سفر انا من نے جانا لینا الله تمام اولادوا جو ليلان خدا جو ثم كنت ذلك بن کلر کے بچوں بچنا نہ آیا لے کلی نہیں بکانے متناں خدا کے نام پر بیٹھے تمہارے غلان نہ تھا فرمایا رہا ہے ندیہ سے اللہ اللہ کی تمائی نہ کریا سبحان اللہ یا رب اللہ میں سب بتاں دا گمان چڑھتو قالن شیطان نے جے میں انصاف کر جو مسلمان دالے کہ ذات تسلط اللہ اور کرے شیطان دا یہ جری میں انسان مجرد دم یا محمود بہذت چلیے بدل کی چلے گیارم تو منفک منفک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 اودنا وہتا بھلاو داج اوپر سے رغنا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جملہ مارو بڑا بچرے دے وہ ایندا زوا دلی مشدار ہو سچنے ما سسکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو تھا موسی شیطان نے اثر شیطان نے عذاب علوان ذهب عنہم یجدو تے جڑے دے کہ وہ دلی بچرے ہو سچنے ما حاضر مجلس صاحب سیدوید انہی نبی صلی بچاؤ شیتانا بار بارے <Adobe pumpkins> <ساعد consonant> ہمارے خط کام کریں گے اللہ کا <متصف> خطرہ خدا مارے ہر بچے آدم جب نہ یہ تو وہی شیطان تھا لوا غزا درے تاریخ کی رنگوں کہو تو شیطان پڑڑا کی تو دوسرا ہین ایردو جکر پیدا کی تیوا دے سال سمجھا ولنی مثالو اختروا اور دار میں نوران بیا حکم دی کی مریم ذهبا ان تک شیطان ارادوں کی جیت انو پتہل فی حجاب حجاب بروانی دی یہ شیطان کی تو طن لو پتہنا سو اگر فی الحجاب یا پاما سیما کی لابا سیما کی بھیروان کی جو جو اللہ تعالی مالک ہے اللہ تعالی جل وعلا ان وغیرہ ان القول قال قال قال او قال ابو دللا ان کے قصار کے لواتے ذلالم شانتا مامدارہ پر جما اللہ باغی جو جری سے خیر را کے اور جریس دمات فل کو جبل میں ابو درداش تھے ظافت رن قال فيكم مسائل تفوس وقال فيكم رضيا جلال الله اتا تو کو سازمانات رہتے اللہ بس جمع بخاری اخبار او انا دانا فالا فالا و سامن دو و سامن را دانا جدا ني جلتا پر اور عالم نے کتا بھی سلانے والا نال غنان دلانی گل بلاگی پتسمہ شاید نے ذکر کرنا جن نے شیدانا جس طرح کو صبر پر لبرا نواز شاتے دارم تو پھر اس طرح کو صبر پر مقرر دی 24 سنن کی سواری بہر کایلان دنے کایلان مر گئی پتسمہ شاید نے قال کریم درمیان پرستی کی کمر تورے ی دیدی لارا جوه اگوں دے کہالے جو تمات تو قرر قالته ولکتم چی په دې شو یو قالوا فبل قالوا یا مطلب جی تسھے یبدی بض بض داڑن تیتس خپل دې یو کاروری پهلې بری باندې کې په کرن لا بټواړي دا ننګ دې اند خپل خپل خپل نه کار باندې کیلا وخت ورواړي مسल्लाه هوه بار خپل خپل او کارور یو په دې شو قالوا فبل قالوا یې باندې یو په دې شو قالوا بل قالوا سہارا میں تو رحمان ارغمیہ تو جو کوئی ذوق دبا سے بھی نار چاہتا شیطان نہ دے ان کا مطلب ہے شیطان صرف باعث پروار شیطان اور دیدین تصاب شیطان تو کائنات نسبت رحمان تو ہے کہ یہ مراسیم کریں گے یہ واقعات کریں گے کی گی اور جی کاسترے اکل <سؤال> لو دکوالے دی مدینہ دیر اوپر میذا دکشی ائی کہ بخارا پیدائش بخارا کلی طرح بھی اپنی نشی پوری کرے گا دا, دا, دا, دا, دا, دا سب دو دا دا دی چاہت گردی ازداد جنری رری رگونی فدما کی سے سلامت صد دی کی رای رای انحلال راشی انحلال نو کچہ لب شان صد فاتشی نے دماغ ورخ لیگی دماغ نا وذین انحلال راشی حالت نہ در مرض و علاقات نہ بچی دی وجہ لے بدیسرا دیر نہ دوک شادین دوم راجی دماغ روخانے کی از دی وجہ نہ چلی نعمتو نشاری دا ہوم کرے دے اے دیوا الحمدللہ تے بارہ دی نعمت او نور مومنات ہمیں دا جی جی دی یا عامل جواب رحمكم الله تشمید مالان دار تجھ لاڑے بتامن ہمیشہ رضا سرہم کہتے ہیں اور پھر ظریق فرضوا حکم اللہ لكم یہ دیک مالکم اذاین آداب کی دولت بین الناس خدا آداب کا شریعت المنزلہ ہے بری عوام تن عام سے کہ جس اثر نبی جی ہیں آج کے غم خواص دین سبی دنیاوی میں بارکم دا آداب نشے ہر تو تو میرے شیطان نواسی دار کو نہ چکل سونا ڈرم نیو سر کی درست نام مقصد وہ میرے گدرو سن جماعت نے حملہ کے فرجاد ہونا ہو مسلمانان اگر ڈمبڑے نہ لو اپصلہ پر سنڑے بچے اپنا میں کی شروع ہو فقت یو اوقرا ہو وہ هل یو نرافتنا او اسنا دی ڈمبڑے نہ اور سنڑے نے واں شروع پر, پر نظر ہو دیوا تو کدھر ہو دی کرنا پیدا ہوا بیبیہ منافقن پلان سر چہ دے خدا بتو یمان اگے نہیں سال پڑے سن دی وقال اللہ ابھی ابھی. وہ ذلیبان لگا رہا خدا ما بلالے والله ما تجدوا حابت پوری ہونے نہیں ولی لذید ہونے نہیں ولی حتا قتلوا جو قتل قال رب قرارو سبغفر الله لكم الله تعالى سمافی ہوئی کی شان صاحبو غدار حال اور ما ظلت في حوز فمنه بقيه خيرن ہمیشہ اور باقی بقاء خیر دمی مجاہدین تا اس وجہ تو اس خیر ران رہے بقاعت خدیتے شتالہ قبل اللہ ان مرغفوری ہمم علی حدا قد اذن ادم ان میرا بیا کرنے کا بلاوا تھا انا تھا انا بھی ان مذوق کے کل کل کا ائیتو اور کرن کی تجوید کل نری کل کل نری کل اللہ نے نظر شیطان بیدار ہے میرے مقرر جخر پاک کی بیداریاں میرا قدم ابو المغیرہ کا تو نو دیا تھا نہیں آیا نہیں كثير ان اتلانے خطاب بتا نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حددنا جن <سؤال> شاہ پہلا حلمہ پلکنا قرفو بن یدول ساتن حمر بینی نا قرفو یعابہ جتا میت ذرنے دی کی فراج پتہ سو کیا ساریہ دترت ذرالت کی کھیتار لے درو سدا عمل الشیطان وسیئات الاحلام اور تعوذ باللہ من شرها لا ولا قوۃ الا بالله من تابہ زنم شرسو دے اور یاد کرنا دلہ سوچتے مرانے ادیو مری سو سونے کتاب بخاری کی ملا ہر جوز دا نازع دی. اللہ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 خبر خبر نہ ہوں ہمارے کمر کام جمع آکان ویستن سیرنہو مطالب اکورتا زیادتا آمد و زیادن فقی لما اتوانا عالیتا اسوادهن چوت و واضنا داخل قرآن خلاف کیا آتر با اسوادهن خوف وصوت النبی سنگو مادرمی لعواد چتی دا قبلا نحی وارد دیم دا علو چوار دا مجمعی دا اسواد وارد قل واحد دیم دا علو چوار دا تبیتر کسوار دا سنچے قصدنا غیب ومربر سدورا تبیتر اوعال اتنا سواتو نہ فرمس تا جن عمر کنیز دا عمر رضی اللہ عنہ تم نہ بات نہیں بیان یاب دین نے حجہ مننے گئے جا کا بڑے سے وے دین نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا نبی علیہ السلام رسول اللہ کا جو جا رہا نا وہ علیہ السلام خان دل کہا نہ اب حق اللہ سنکا انا نے مشتا غفذین فشادوسی وجسر یا رسول اللہ نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن كنت حق ایہمنا تو افهم برابر جاء دوات انفسنا تو دشمنوں کا فرزانن اتا ابن ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاس زمانے ری گئی تو ذری ممدور قاعدہ مصداق قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الذين في بيتي indi tasharat us sagrat aur madad e mazhuha unhon ne kaha ke din de qasam in baazat maara sa baqay qul ke ne shin mein milawe da shaitan us tanay de shin mein milawe da shaitan inta alzat da de na dini atto salikan mubira salikan unke peywar ke illah salaka taweeni billah walay ilah salaka fa jan ghayra لالا سر انسپتری سرمانی اور قادم و سسیکر.